سب سے بنیادی چیز یہ ہے سب سے پہلے ہمارے یونیورسٹی اور کالج کے نصاب کے اندر وہ چیزیں ڈالی جائیں جس کے ذریعے یہ کروڑوں مسلمان جب یہ تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں اور یہ جب فارغ ہوں تو ان کے دل میں قرآن اسلام و دین کی ایسی ہی محبت ہونی چاہیے جیسی محبت کا تقاضا اسلام و دین کرتا ہے اسکول سے پڑھ کر نکلے یہ جی جو اتارٹی والے لوگ ہیں ایسا یہ ان کی شری ذمہ داری ہے ہی نہیں اچھا پھر یہ بھی آئیڈینٹیفائی کی نہیں کی جائے گی کہ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری تو ہے نا ارے میں پاکستان کی اگر بات کروں میں نہیں کہتا ہوتا ہوگا مگر جہاں ہوتا ہوگا پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں کالج یونیورسٹی اور اس کے آگے ہائرلی ایجوکیشن کے نام پر پڑھنے والوں کا جو ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے ایک مذہب کے لیے علماء کے لیے اور اس طرح کے ایک مذہبی بذاکہ کے لیے وہ خود ہی اتنا نیگیٹو ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے تو جو بار غیر مسلموں کے پاس پڑھ رہے ہیں جو ویسے ہی مطلب کہ یہ تو پڑھانے والوں میں بھی بڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں ہوتی اور وہ اسلام و دین کیا ان کو بتائیں گے تو یہ جو کروڑا کروڑوں مسلم کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں مسلمان بچوں کی مسلمان لوگوں کی بات کر رہا جو ان اداروں میں جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یہ پچیس پچیس تیس تیس سال پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا یہ پچیس پچیس تیس تیس سال پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں انہیں نماز پڑھنے نہیں آتی انہیں نماز, آتی انہیں نماز میں قیام کرنے نہیں آتا ان گناہ کا آنکھوں نے دیکھا ہے برا بھی مت مانا گھر سے لوگ آپ سن رہے ہیں آپ ہی بتا دیں گے آپ کو کتنا آتا ہے کیا نہیں ہے کیا آتا ہے کیا, آتا ہے کیا نہیں آتا تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے انہی اداروں کے اندر کم از کم اتنا تو ڈالیں کہ جب یہ پچیس سال علم و تعلیم کے نام پر جو یہ چل رہے ہیں یہ پڑھ کر نکلے تو کم از کم قرآن پڑھنے آ جائے یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو پتا کہ دین کے بارے میں بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی سر اور پروفیسر کے بارے میں بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی اس کو اتنا نہیں پتا کہ اسلام اور دین کے بارے میں اور علماء کے بارے میں یہ بات کرنی یا نہیں کرنی تو جب تک یہ چیزیں ہماری اس تعلیمی نصاب کے اندر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر نہیں آئیں گے اور اس کو لایا جائے اچھے مشوروں کے ساتھ ایک اچھی چیز کے ساتھ میں نے بھی سکول کالج میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور الحمدللہ مجھے یاد ہے ہمیں پڑھانے والے ہم، ہم جن سے فزکس پڑھتا تھا مسلم صاحب میرے وہ ٹیچر ہم کو اسلام و دین کی بات اچھی طرح سکھاتے تھے ماشاءاللہ اللہ سیو رکھی دا ٹیچر تھے اتنی خوبصورت اسلام الدین کی بات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدانیت توحید اور اطراعات کے بارے میں اتنا اچھا تصور دے کے جاتے تھے کہ دل میں اللہ کی محبت اور اسلام الدین کی محبت اور علماء کی محبت میں حالانکہ وہ فزکس پڑھا رہے تھے وہ ادارے جو ہیں نا تعلیمی ادارے م. وہاں پر درستی ہونا ضروری ہے بے کہہ رہا ہم پاور اسلامی والے ہم مشورہ بھی دیتے پریکٹیکل بھی کرتے ہیں ہم, کر ہم نے دارالمدینہ کھول دیے اسلامک اسکولنگ سسٹم کے نام پر کہ اس میں الحمد ہم پڑھا رہے ہیں دنیا کی تعلیم ہے پوری سنتوں کے سانچے میں دینی ماحول میں ڈھل کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی دارالمدینہ کو ہم پرائمری پرائمری سے سیکنڈری سیکنڈری سے انشاءاللہ اس کو کالج کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کی طرف لے کے جائیں گے بیس سال پندرہ سال پچیس سال اگر دعوت اسلامی اپنے یہ گول اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ایز پر شریہ انسٹرکشن تو آپ سوچ لیجئے کہ آج جو ہمارے پاس مدنی بڈا پڑھ رہا ہے جو اس پر پری پرائمری اور آگے بڑھ رہا ہے اللہ نے چاہ کر ہم پچیس سال یا تیس سال تک اس کو لے کر چلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسی دور سے مدرسۃ المدینہ سے بھی اور جامد المدینہ سے بھی گزار کر اس کو لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر جب یہ پچیس چھبیس سال کے بعد ایک عامر یونیورسٹی سے جب یہ کوئی ماسٹر سے کوالیفیکیشن کر کے جب باہر نکلے گا اب جا کر وہ جب کسی جگہ پر براجمان ہوگا بیٹھے گا یو کین امیجن کہ وہ کیا معاشرے پر اپنے پوزیٹیو اثرات مرتب کرے گا یہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا طریقہ کار ان شاء اونلی ایڈوائز ہم مشورہ بھی دیتے ہیں اور جو ہمارے ڈومین میں آتا ہے ان ہم اس کو پریکٹیکلی طور پر کرنے حصے کا بھی جلا رہے ہیں اور باقیوں کو ایڈوائز بھی دے رہے ہیں